دینا ہے اور برتڑ يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدل علينا من حا حشر میں سرکار آنا حشر میں سرکار آنا دینا ف راہ یا رب العالمین والصلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا مالک کریم آج جو تلاوت قران پاک کی ہماری زندگی میں جو پوٹے پوٹے میں اعمال ہیں میرے مولا سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہن تحفۃن عقیدتن پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب اقل کے وسیلہ جریرہ سے تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام خصوصاً بالخصوص شہدائے بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما شہدائے کربلا شہدائے عہد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام ازواج متحرات الماۃۃ الممن اور تمام اہل بیت اطحار اور تمام اوریائی کاملین خصوصاً بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اہل بکیر اور اہل معلہ اہل بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما عرب کریم تمام مسلمین تمام مسلمات بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص جن کا کوئی سال ثواب کرنے والا نہیں ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ یہاں اسحاب بدر نے وہ تاریخی کارنامہ سر انجام دیا اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کرنے کا عہد کیا میرے مولا فرشتوں کی فوج کے ذریعے تو نے ان کی مدد فرمائی ان مقبولین کا واسطہ ان شہداء کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما ان کی قربانیوں کا واسطہ میرے مولا ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما ان کے جذبے کا واسطہ ہمیں بھی جذبہ عطا فرما رب کریم ان کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرما ان کے مزارات پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے میرے مولا جو یہاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں جو بعد میں مدنی چینل کے ناظرین ہاتھ اٹھائے ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیں میرے مولا سب پر رحمت کی نگاہ فرما دے سب کی بخشش فرما دے ہمارے ماں باپ کو بخش دے ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے یا اللہ ہمارے گھر والوں کی بخفرت فرما نبی پاک علیہ السلۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما میرے مولا ہمارا مدینے کا سفر ہے با ادب با ذوق با شوق اور مقبول حاضری عطا فرما مم. نبی پاک علیہ اصرت السلام کی شفاف ہم سب کے حق میں قبول فرما مم. اے رب کریم مدینہ پاک کا ادب عطا فرما اور بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرما مم. میرے مولا میرے کریم مولا اصحاب بدر کا واسطہ ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی نیک دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام آرزویں پوری فرما جو مشکلیں جو پریشانیاں جو دکھ درد جو غم ہیں جو کام اٹکے ہوئے ہیں اسحاب بدر کا واسطہ ہمارے سارے اٹکے کام جو ہمارے حق میں بہتر ہیں میرے مولا آسان فرما دے مدد فرما مددگار پیدا فرما اللہ ربی ولا ولاسر وطم علین خیر یا <تصفيق> فتح تنفی اللہ تنفی سبیرک اے اللہ صحاب بدر کا واسطہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیہ اور عروج فرما کی بلا سنت تمام علماء اور مشائق اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما میرے مولا جو ہم مانگ سکے ہمیں وہ بھی دے دے جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ اتا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو میں نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری ارزو حدے کا سو مجبور کی برکت ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیه و سلمو تسلیما صلی اللہ علی النبی و علیه صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسلم جائے گے علی حبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا سفر جاری ہے اور اب رات کے گیارہ بج چکے ہیں ہم پہنچے ہیں بیرے روحا پر یہ وہ جگہ ہے جو ہم نے پہلے بھی مجلس کے ناظرین کو دکھائی ہے وہ مبارک کنواں جہاں نبی پاک علیہ صاحب کو اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور اس سے پہلے ستر انبیاء علیہ السلاط والسلام کا اس کنویں سے گزر ہوا اس کا پانی بڑا ہی پیارا بلکہ اب تو دنیا بھر میں اس پانی کی ایک اور شہرت کی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس کے پانی سے گردے کے جو مریض ہیں جو ڈائلسس پہ ہوتے ہیں الحمد انہیں شفا ملنا شروع ہوئی ہے اب ہمارے بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں بزرگ ہیں اللہ مشاط رب الق قادری صاحب پچھلے دنوں شدید علیل تھے اب ڈائلسس پہ گئے اور آپ نے اس کنویں کا پانی استعمال کرنا شروع کیا اور اب اس کی برکت سے وہ روبا صحت ہو گئے آ اب یہاں سے بہت سارے آشقان رسول بالخصوص ڈائلسس کے مریض ہیں وہ پانی لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے بہرالی نبی پاک علی اسلام کی وہ برکت ہے جو دنیا بھر میں ظاہر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کنویں کی اس مقام کی برکت عطا فرمائے ہمارے قافلے کے اسلامیہ بھی رات کو اس وقت کچھ پانی بھر رہے ہیں اپنے ساتھ برکت کے لیے لے جانے کے لیے اللہ تعالی سے دعا ہے اس مبارک مقام کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے کچھ ہی دیر کے بعد ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں سچ مچ داخل ہوگا صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے پیار اسلائی بھائی کنویں کی طرف چلتے ہیں یہ کنواں جو ہے یہاں موجود ہے اور ماشاءاللہ اللہ نبی پاک علیہ صلاحت اسلام نے اس کا پانی جو ہے وہ استعمال فرمایا اور دیگر انبیاء کا بھی یہاں گزر ہوا صحابہ کرام علی مردوان بھی یہاں تشریف لائے اور یہ کنواں جو ہے میری आवाज جو ہے گونج رہی ہے کیونکہ کافی گہرا گ ہوا ہے ماشاءاللہ چل اس کو بھی اپنی ایمان پر گواہ کر لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے بیر روحات تم دعا ہو جاؤ میں مسلمان ہوں حنفی ہوں قادری ہوں اتاری ہوں علی الحبیب صلی اللہ تعالی رام محمد صلی اللہ, محمد صلی اللہ, محمد صلی اللہ محمد محمد جی اندر جی پانی اور ملا سکتے ہیں ہاں ملا تو سکتے ہیں لیکن اوریجنل اوریجنل ہے اور ملائیں گی تو انشاءاللہ یہ برکت والا پانی اس کو بھی برکت والا بنا دے گا کوشش کریں کہ اوریجنل ہی زیادہ لے جائیں اور غیرے ہے کہ سارا تو استعمال نہیں کر سکتے تو پھر پلاتے رہیں اس کے پینے کی برکت سے کیا فائدہ دیکھیں پر... ویسے تو ہر وہ جگہ ہر وہ چیز جو نبی پاکلات السلام سے نسبت رکھتی ہے وہ برکت والی ہے اس کنویں کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ پیارے آقا نے استعمال فرمایا ایک روایت دلت روا دلت یہ کہ ستر انبیاء علیہ اسلاط السلام کا یہاں سے گزر ہوا اچھا جب جی میں نے یہ سنا تھا نا کہ ستر کا گزر ہوا تو غور کرتا تھا کہ 70 امبیا کا کیسے گزر ہوا ہوگا مگر جب ملک جارڈن جانا ہوا اور پھر دیگر عرب ممالک میں جانا ہوا تو پتہ چلا کہ بلد الانبیاء انبیاء کی سرزمین جو تھی نا وہ شام جو اب اب جارڈن بن گیا اردن اور پھر مصر اور پھر اس کے بعد اپ عراق اور جو وہاں کے ممالک ہیں تو وہ تمام ممالک والے جب بھی مدینہ منورہ آتے تو پہلے یعنی وہ ارب یعنی مکہ آنا ہوتا تو پہلے ان کا اگر نقشے میں دیکھیں تو پہلے مدینہ پاک آتا ہے پھر مدینہ شریف سے جب وہ مکے شریف جاتے تو یہی روڈ یہی راستہ استعمال کرتے تھے کعبے کی طرف جب جاتے تو اب کعبے شریف تک جاتے جاتے ان کو راستے میں یہ عرب کا دستور ہے کہ جب اونٹوں گوڑوں کے قافلے جاتے تو جہاں پانی ہوتا وہاں پڑاؤ ضرور ہوتا تو یہ کنواں موجود تھا تو یہ سارے انبیاء اپنے کافلوں کے ساتھ جب بھی گزرتے تو یہاں پڑاؤ ڈالتے اور یہاں برکتیں اس کنویں کو ملتی رہیں۔ اپنے نبی پاک بھی اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور اس وادی کو بہت ساری اور برکتیں بھی حاصل ہے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ پیارے آ کر اس کنویں میں کلی بھی فرمائی ہے تو, تو, ہاں تو ہاں ماشاءاللہ اللہ بابرکت پانی ہے اور اب کئی مریضوں کو شفا ہو رہی ہے پیغام میں لائی ہے گلزار نبی سے آیا گلاوا مجھے دربار نبی دے دربار نبی دے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکری خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے پر نثار جان پلو کی ہے آیا گ بجار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلدار نبی سے آیا گلاوا مجھے دربار نبی سے اسی دنوں میں جب مدینہ منورہ بائر آیا تھا تو اس میں ندی یہ پاک ریسات اسلام کا ایک معجزہ جو ہے وہ پورا ظاہر ہوتا ہے پیا آکا علی صحت اسلام نے ایک قرب قیامت سے پہلے کی رشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک ایسی آگ لگے گی جس سے لوگ دوسرا کے محلات کو دیکھ لیں گے اور وہ آگ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگی تو وہ مدینہ کے اطراف میں لگی اور ایسی آگ تھی بتانے والے بتاتے ہیں کتابوں میں یہ لکھا بسرا مکہ ایک پاک کے پاس وہ بسرا نہیں بسرا مکہ ایک پاک کے پاس ایک جگہ ہے یعنی یہاں سے لوگوں نے وہ دیکھ لیا اتنی بڑی آگ تھی وہاں کے لوگوں نے اس آگ کے شولہ دیکھے تھے اور اس آگ کو ہم نے خود جا کے پھر وہ جگہ بھی دیکھی ہے مدنی چلنے کے لیے تھوڑی وہ جگہ ریکارڈ بھی کی ہے کہ پورے پورے, پورے پہاڑ جلے ہوئے کالے اور ان پہاڑوں کے پتھر کو آپ اٹھائیں اتنا بڑا پتھر لے ایک انگلی سے اٹھ جائے گا یعنی اندر سے اس پتھر میں وزن ہی نہیں ہے بربرا یعنی لکڑی جلتے تو دیکھا ہے لوگوں نے پتھر کیسے جلے تھے اور اتنی بڑی آگ تھی تو ہم اس علاقے میں جب باہر روڈ گئے نا ایک پہاڑ ایسا تھا کہ جو آدھا مدینے پاک میں تھا آدھا مدینے سے باہر ہے مدینے پاک سے باہر جو آدھا پہاڑ ہے وہ سارا جل گیا اور مدینے پاک کے اندر جو حصہ ہے وہ نہ جلا تو یعنی مدینے منبرہ میں وہ آگ داخل نہ ہوئی ایک تو نبی پاک علی اسلام کی وہ پیشن گئی پھر اس کے بعد اس پہاڑ کے پیچھے ہم گئے گاڑی میں تو پورا ایریا جو نا وہ کالا تھا یعنی میں یہ سوچتا رہا کہ ایک پہاڑ کالا ہے باقی کیوں نہیں آگے تھی تو پیچھے گئے تو انہوں نے زمین بنا دی ہے یعنی پہاڑ کاٹ دیے ہیں لیکن وہ زمین بھی اب بھی کالی ہے اچھا اس وقت ہمیں نے ظاہر ہے ایک دو کلو کا ایریا نظر آیا میں پچھلی بار مدینہ منورہ بائی اے آیا تو مدینہ منورہ آنے سے پہلے پانچ چھ منٹ پہلے مدھیہ جلد کے ناظرین بھی جو کبھی مدینہ منور بائی آئے تو آپ دیکھیے گا کہ مدینہ منورہ آنے سے پانچ چھ منٹ پہلے پوری زمین بلیک ہو جائے گی یعنی وہ اتنا بڑا ایریا ہے جو پورا کالا ہے اور وہ ختم ہوگا اور مدینہ منورہ کی حدود شروع ہوگی میں جہاز سے اپنے آئی پیڈ پہ بنایا میں نے وہ منظر تھوڑا بہت تو وہ ہے میرے پاس کہ میں خود حیران ہو گیا کہ یہ کتنی بڑی آگ تھی کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی یہ علاقہ پورا سیاہ ہے اور جیسے ہی یہ بلیک تھی, یا ختم ہوگا مدینہ منورہ کی حدود شروع ہو جائے گی یاد رہے کہ جو آگ ہے وہ ریل کو اور پتھروں کو نہیں چلا مگر یہ وہ آگ تھی جس میں اور یہ پورا علاقہ اچانک یعنی جب جہاز سفر کرتے نا ارب ملکوں میں یاد رکھیں تو آپ کو نیچے یلو یلو نظر آئے گا کیونکہ ریگستان ہی ریگستان ہے لیکن وہ ایریا کیونکہ ایک تو جہاز بھی نیچے آ جاتا ہے اترنے سے پہلے تو مدینہ منورہ آنے سے کچھ لمحات پہلے پوری زمین بلیک ہوگی اور پھر اس کے فوراً بازی مدینہ مدین امراور شروع ہو وہ آگ ہے جس کی نشانی چودہ سو تیرہ سو سال ہو گئے ہوں گے ابھی تک وہ نشانی وہ زمین بتاتی ہے کہ اتنی بڑی آگ لگی تھی اور ریگستان میں درخت نہیں تھے جو آگ بڑھاتے ٹھیک ہے نا پتھروں پر پتھر لکڑی کی طرح جلے ہیں اور یہ ایسی ایک آگ تھی اس کی لکڑی کی کوئی وجہ یہ نہیں یہ اچھا اب جو درانے والی بات ہے یا جس کو آپ کہیں کہ بڑی تعجب سے کہ اس آگ کو قرب قیامت کی نشانی فرمایا گیا یعنی اس دور سے ہی قیامت کی نشانیوں کا ظہور شروع ہے یہ پورا ایک پروسیجر ہے جو اب حضرت امام میدی کی آمد تک ہوگا جب وہ آگ اسی وقت لگ گئی تھی اور جس طرح کا میں نے پہاڑ دیکھا ہے نا میں نہیں سمجھتا تاریخ میں کبھی ایسی آگ لگی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جل کے راگ یعنی یعنی اس پہاڑ کو آپ ایک کدال مارے تو ٹوٹ جائے گا ایسا پہاڑ ہے پورا جل گیا ہمیں پتھر اٹھا کر دکھایا نادری کو اتنا بڑا پتھر دیکھے میں نے دو انگلوں سے اٹھایا ہے پتھر میرے ہاتھ میں موجود ہے جس پہ بالکل وزن ہی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دو اگلوں سے اٹھانے والا پتھر کا سائز نہیں ہے کیونکہ اندر سے یہ کھوکھلا ہے یہ دیکھیے اتنا بڑا پتھر ہے اور یہ ایک, ایک دو انگلوں سے اٹھ جاتا ہے پتہ چل رہا ہوگا آپ کو کہ وزن ہی نہیں ہے ان پتھروں میں اللہ کی شان ہے اور ایسا ہی یہ پورا پہاڑ ہے بہت بڑا پہاڑ ہے جس کو اب توڑا جا رہا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں قریب سے یہ ایک کیسا قدرت کا نظارہ ہے کہ بالکل ختم ہو گیا پہاڑ جلا کیسے پتھر جلتے ہوئے میں کبھی اس طرح نہیں دیکھے ہوں گے لیکن یہی میرے آکا کی پیشن گوئی اور یہ آگ یہاں پر ظاہر ہوئی <سطور> کی ایک اور خاص بات یہ ہر فروٹ کا جوس بناتے ہیں امرود کا امرود ڈال کے جوس بنا دیں گے لیمون ڈانا اب یہ جو جس کو ہم اپنی زبان میں سردا کہتے ہیں ہم لوگ تو میمنی میں تریہ کہتے ہیں کیا کہتے ہو آپ کو گرما سردا کیا کہتے ہو نیچے پڑا ہوا یہ کیا ہے گرما کہتے ہو نا آپ لوگ ہاں نہیں نہیں پیلا ہوا نہیں ادھر والا خربوزہ خربوزہ خربوزے کا جوس اور اتنا شاندار جوس ہوتا ہے یہ اور میں نے یہ امیر سورت کے ساتھ ایک بار دیا تھا پاکستان میں بھی پاپا نے بنایا تھا مطلب بنوایا تھا یہ ایسیڈیٹی کے لیے ٹھنڈک کے لیے آؤٹ کلاس چیز ہے اور اس کا دیکھئے اس کا بھی جوس یہاں ادرک کا جوس بھی ہوتا ہے یعنی آپ گلے وغیرہ ناچوا جو ہو نا یہ بلکہ بنا دے گا شاید پتا نہیں یہ تو نہیں بلکہ کسی فریش جوس والے کی دکان پہ جائیں اس کو کہیں لیمون ماضب لیمبو اور ادرک کا جوس بنا دے گا مجھے ایک بار پلایا تھا عربی نے کہا یہ پیو آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا so یہ ادرک بھی ڈال دیتے ہیں کیا کیا لیکن فریش ساری فائدہ مند چیزیں نیمبو کا جوس ہوگا سلکے سمیت نہیں نہیں نہیں آپ پینا نا آج بھول جاؤ گے سارا جوس یعنی ایک تو اوریجنل صحت کے لیے فائدہ مند اور دوسرا لذت بھی بہت شاندار امرود آپ جوس بھی آپ کو لگے کتنے امرود کھا لیے میں نے طاقت الگ آئے گی نا آپ کے اندر نہیں اتنے سارے امرود کے آپ کے اگر آ جائے تو ہاضمہ جو بھی امرود کے فوائد ہیں وہ ملیں گے آپ کو اوریجنل اورنج اچھا پپیتے کا جوس پپیتے کا جوس ہوتا ہے کبھی پاکستان میں اتنا زبردست جوس ہوتا ہے پپیتے کا جس ملک میں جائیں کب اس ملک کی سوگات بھی نہیں چاہیے اب یہاں آ کر بریانی ڈھونڈ دیں یہاں تھوڑے سے عربی کھانے بھی کھا لو بتائیں ایک واقعہ ہوا ہمارے قافلے کے ساتھ سعید الشودا پر اور وہ اسلام بیچ کارا دھر کے ہم سعید الشودا پر حاضری دینے گئے رات کا ٹائم تھا Hier. وہ اسلامی بھائی جو ہے نا وہ کہا ہم نہیں آئیں گے ہم آج ہی دیکھے پیدل گئے تھے پیدل آنا تھا ہم آگے واپس انہوں نے کہا آپ جائیں ہم اہد شریف جائیں گے رات دو تین بجے کا ٹائم تھا وہ اوہد شریف چلے گئے عہد شریف جا کے انہوں نے گھسلے تراب کیا اور وہاں لوٹے لگائی اور ناط خانی کی اب رات تین ساڑھے تین بجے عہد شریف پہ رات تین ساڑھے تین <سؤال> گاڑی کہاں سے ملے اب بولا ہم واپس آگے روڈ پہ کھڑے ہو گئے اب روڈ پہ ہماری حالت ایسی کپڑے سارے مٹی مٹی ہمیں بٹھائے کون تھوڑی ضروری ایک زبردست گاڑی والا آ کے رکا اور آ کر کہتا ہے بیٹھے میں آپ کو حرم شریف چھوڑ دیتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ایسے کپڑے اسے نہ کوئی کرائے کی بات تھی اسے بٹھا دیا جب آنے لگے راستے میں تو کہتا ہے آپ سب کی حاضری مقبول ہو گئی ہے تو یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں اردو اسپیکنگ سے بات یہ کہ میں سویا ہوا تھا گھر پہ اور مجھے خواب میں کوئی بزرگ آئے بڑے دورانی چہرے والے کہ ابھی ابھی اور آپ لوگوں کو لے کر واپس آ رہا ہوں یہ حج کا قافلہ تھا ہمارا اس حج کے قافلے میں اسلامی بھائی تھے اور رات حج کے دنوں میں تین ساڑھے تین بجے کوئی نہیں ہوتا رمضان میں تو پھر بھی رونق ہوتی ہے حج کے دنوں کی بات ہے یہ اور وہ بڑے خوشی خوشی کمرے میں آئے نا کمال ہو گیا کرم ہو گیا ہمیں کیا وہ اس اسلام صحیح اب سارے قافلے والے افسوس کر رہے ہیں یار ہم نہیں رکے وہاں پر آپ لوگ باقاعدہ اس بندے نے بولے ہمیں گیٹ تک چھوڑ کے گیا چلے بھائی بسم اللہ عرمان دیکھئے پہارے اسلامی بھائیوں سفر کا ہمارا بریک ہے یہاں پر ناشتہ کر رہے ہیں جب بھی مدینہ منورہ آئے عرب شریف آئے ایک چائے بڑی چائے تو دیکھیں دودھ وہ اپنے وطن میں پیتے ہیں یہاں چائے نہانا نانا کہتے ہیں پودینے کو اور دنیا کا بہترین پودینہ مدینہ منورہ میں ہوتا ہے اس کی خوشبو یہ منٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا جو منٹ کے چوئنگم ہوتے ہیں منٹ آئس کریم منٹ کی توفیز ہوتی ہیں بیسیکلی منٹ کہتے ہیں پودینے کو اور اتنی شاندار خوشبو ہے میں آپ کو سکھا تو نہیں سکتا لیکن آئیے ذرا دیکھیں یہ دیکھیں سہان اللہ یہ پورا جو ہے نا ہے مدینہ اور دنیا کا بہترین پودینہ یہ صرف کیا کریں ایک پتی پتی ڈالیں گرم پانی میں اور نانا ڈال لیں اور پھر آپ دیکھیں اس کی کیا خوشبو سبحان اللہ وبھی ہمدی سفحان اللہ لبی. کیا بات کیا بات اس کو کمرے میں بندہ رکھ لے پورا کمرہ مہک جائے ٹی بیگ استعمال کرتے ہوئے ایک احتیاط یہ کرنی چاہیے ہم ٹی بیگ نکال کے پھینک دیتے ہیں لیکن اس ٹی بیگ کے اندر بھی چائے ہوتی ہے تو پہلے اس چائے کو اچھی طرح نچوڑ لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ ٹی بیگ اس کو نکال لیں یہ نانا ہے مدینہ ہے ماشاء اللہ امین جست ایک اور بڑی پیاری احتیاط کرتے ہیں ٹی بیگ نکالنے کے بعد جو ہے اندر جو ہے وہ دودھ اور چینی ملاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ٹی بیگ اندر ہوگا اور چینی بھی ہوگی اور دودھ بھی ہوگا تو جب ٹی بیگ باہر نکالیں گے تو چینی اور دودھ کے کچھ اجزا بھی اس میں باہر نکل جائیں گے تو پہلے اچھی طرح ٹی بیگ جتنا آپ نے یوز کرنا ہے کر لیں اس کے بعد دودھ اور چینی ڈالیں یہ امیر نسنت کی شاندار احتیاط ہے سبحان اللہ